کل ہم حدیث پڑھ رہے تھے اللہ عنہ کی کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عطاق في غلاق اے اے اے نہ آزادی واقعی ہوتی ہے نہ طلاق واقعی ہوتی ہے اغلاق کی صورت کی سے کہتے ہیں اس کے تین معنی آپ نے پڑھ لیے تھے ایک اس کا معنی اکراہ زبردستی دوسرا اغلاق کا معنی غصہ اور تیسرا اغلاق کا معنی جنون اگر پہلا معنی لیا جائے زبردستی کی طلاق کسی سے زبردستی طلاق لے لی جائے تو وہ واقعی نہیں ہوگی تو یہ اس بارے میں پھر اختلاط ہے مذہب نمبر ایک یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ مذہب امام رحمہ اللہ کا اور مذہب نمبر دو یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی یہ مذہب امام ابو حنی کا رہ مؤ کی دلیل گزشتہ روایت اس روایت سے پہلے جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جداہ اپنے اختیار سے طلاق دیتا ہے نا تیار لیکن وہ راضی ہوتا ہے اس پر حاضر بتائیے جو طالق دینے والا ہوتا ہے کیا وہ طلاق دینے پر راضی راضی ہوتا ہوتا ہے نہیں نہیں اس کا ارادہ نہیں ہوتا جب اس کا وہ راضی نہیں ہوتا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہاں پر مکرا یہ بھی راضی نہیں ہوتا طلاق دینے کے لیے یہ اگر طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں اور ایک اور روایت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے اس آدمی کے جو ماتو ماتھو یعنی جس کی اقل کام نہ کر رہی ہو ہر اس کے علاوہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا مکرح کی طلاق بھی واقع ہو جائے اور امام شافعی کی دلیل یہ والی روایت ہے کہ لا طلاق تلاقہ والا احتافی اخلاق اغلاق کی حالت میں یعنی مکرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی اس کا جواب اس روایت کا جواب اس روایت کا جواب یہ ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ اخلاق کے ہم نے تین معنی پڑھے تھے غصہ جنون اور مقرر تو ایک لفظ کے کتنے معنی آ گئے تین اب احتمال ہے کہ نہیں اخلاق کے لفظ میں غصے کا بھی احتمال ہے جنون کا بھی احتمال ہے راہ کا بھی استعمال ہے ایک لفظ کے اندر کئی معانی آ گئے اور جب ایک لفظ کے اندر کئی معنی آ جاتے ہیں یہ استعمال ہے اس معنی کا بھی استعمال ہے اس معنی کا بھی استعمال ہے جب استعمال آ جاتا ہے راجا المال قتل الاستدلال جب احتمال آ جاتا ہے تو پھر اس حدیث سے دلیل پکڑنا باطل ہو جاتا جواب نمبر دولاخ واقع ہوتی ہے تکلم سے. تکلم. انسان زبان سے کہے میں طلاق بہتا ہوں تو یہ جو اخلاق لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے منہ کو اس طرح زبردستی بند کر دیا جائے کہ وہ زبان سے طلاق کے الفاظ کا تکلم ہی نہ کر سکے ایسا تکلم جو طلاق کے واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کا مو اتنا بند کر دیا کہ اس منہ سے وہ طلاق نہیں دے سکتا ایسے الفاظ نہیں نکال سکتا کہ جس, جس جن الفاظ کے نکالنے سے طلاق واقع ہو جانا ضروری ہے اور اس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے امام کا کئی بھی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی احناف سب کہتے ہیں, کہ بات ہیں جی, جی اگلی روایت دیکھیے جو احناف کی دلیل ہے وَعَنَ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے اس کے جو بے عقل ہو اور والمغلوب علا عقلی اور مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو ماتو کی تفسیر ہے یہ المغلوب آلہ عقلی یہ ماتو کی تفسیر ہے دونوں کے ہی کی مانا بے عقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو مکرہ بھی طلاق مکرہ اکراہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جہاں پر فکہ کو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ماتوب ہے اس سے مراد نشے کی حالت میں طلاق ہے ٹھیک ہے نہیں بلکہ مغلوب علاقل سے مراد نشے کی حالت میں طلاق ہے اور معطوب سے, سے مراد بے عقل کی طلاق ماتوب سے مراد بے عقل کی طلاق اس کے اندر عقل نہیں ہے اور مغلوب علی آخری ہی سے مراد نشے کی طلاق نشہ اس کے عقل پر غالب آ جائے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی یعنی نشے کی حالت میں کوئی طلاق دینا چاہتا ہے طلاق واقع ہوگی یا نہیں اس میں پھر مذاہب ہے مذہب نمبر ایک یہ ہے کہ واقع ہو جاتی ہے یہ امام ابو خلیفہ اور امام مالک کا مذہب ہے اور مذہب نمبر دو واقع نہیں ہوتی یہ امام شافی کا مذہب ہے اور ان کی دلیل یہ والی روایت ہے کہ مغلوب علی عقل سے مراد نشہ ہے نشے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوتی یہاں بھی نہیں ہوگی ہم احناف اس کا جواب پھر یہی دیں گے کہ ماتو سے مراد بے عقل ہے اور بل علی عقل ہی اس کی تفصیل ہے یہ واو جو ہے یہ تفسیر کے لیے آیا ہے آج سے تفسیری ہے, ہے مغیرت کے لیے نہیں ہے کہ ماتو الگ چیز ہے مغلو علی اقلی الگ چیز ہے ٹھیک ہے یہ واو تفسیر کے لیے ہے ماتو کی تفسیر ہے اگر مغایرت کو لیں گے کہ ماتو الگ چیز ہے مغلو بالا اکلی الگ چیز ہے تو پھر پھر جو ہے وہ اس کے نشہ مراد لیں گے اور نشہ کی اس صورت میں پھر اختلاف آ جائے گی وعن علی رضی الله عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن صلافت تین آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے یعنی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کا عمل نہیں لکھا جائے گا نمبر ایک آئین نہ انہیں سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے اٹھ جائے کبھی یہ حتا یا بچے سے یہاں تک وہ بالغ ہو جائے وانی ماتو اور ماتو بے عقل حتیہ یہاں تک وہ عقل والا ہو جائے یہ حدیث یہاں پر اس لیے لے کر آئے کہ نیند کی حالت میں یا بچہ یا بے عقل اگر طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہے؟ نہیں ہوگی عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق العمت تسلی قطانی و عزت باندی کی طلاق دو طلاقیں ہیں اور باندی کی عدت دو حیض دو حیض ہے باندی کی یہ دلیل احناف کی دلیل ہے آپ نے گزشتہ سال اصول میں پڑھ لیا تھا کہ جو عدت ہے وہ حیض کے اعتبار سے ہوتی ہے یہاں پر دیکھو باندھی کی عدت حیض کے اعتبار سے مذکور ہے الفاظ ليس قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات والمختليات هن المنافقات النبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ المنتزعات ذات کثرت کے ساتھ یعنی نا فرمان یعنی وہ عورتیں جو اپنے آپ کو شوہروں سے کھینچنے والی ہو نظار کہتے کھینچنے کو وہ عورتیں جو اپنے آپ کو شوہروں سے کھینچنے والی ہو یعنی نافرمانی کرنے والی ہو والمختلعات مختلف لام کے کسرے کے ساتھ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے خلا اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو بغیر کسی وجہ کے منزل المنافقات کے عورتیں مناف ہے منافطلا پلم کے بن سفیا بنتے ابھی ابید نا پہ روایت کرتے تو صفیہ ابو ابید کی بیٹی ہے بنو شخیف میں سے ہے یہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ موجود تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نے سنا اور یہ حضرت عائشہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر روایت کرتی ہے اور ان سے نافیہ روایت کرتے ہیں نافی یہ عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام آزاد کردہ غلام تو یہ جو سفیہ بن کے اختلاطی بک اپنے شوہر سے کھلا لے لی تھی ہر اس چیز کے بدلے جو ان کے پاس تھی جو اس کے پاس جو بھی چیز تھی اس کے بدلے اپنے شوہر سے عبد اللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس سے انکار نہیں کیا شوہر سے انکار نہیں کیا یہاں بکل ہر وہ چیز جو اس کے پاس تھی یعنی حق یا اس کے پاس جو مال تھا عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل تلقى امراته ثلاث سلاس ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال اي يلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم حتى قام الرجل فقال يا رسول الله الا اقتلوه یہ احناز کی دلیل ہے یہ روایت کے تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے الگ الگ ایک طلاق ایک توہر میں اگلی طلاق اگلے توہر میں اور اس کی اگلی تالاب اگلے شوہر میں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن نبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی ہے تین طلاقیں دمیان ایک ساتھ اکٹھی تین دی ہے اور ایک ساتھ, ایک ساتھ دی مغزبانہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے تم مکال پھر فرمانے لگے اجل آگو بھی کتاب کیا اللہ عز, و جل اللہ اللہ عز و جل کی کتاب کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو وہ آنا بینا کم اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں میرے سے پوچھ لے تھے پوچھے بغیر تم نے اللہ کی کتاب سے کھلونا شروع کیا ہوا ہے اس کو قتل نہ کر دوں اس شخص کو قتل نہ کر دوں تو معلوم ہوا کہ ایک کا تین تلاقے نہیں دینی چاہیے بدات ہے بدعات سونا بها آیات <حضورا> یہ بھی دلیل بن جائے گی کہ مالک سے روایت ہے کہ یہ بات پہنچی کی ایک آدمی نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے میں آتا تسلیم سو طلاق کما جاتا آپ کی کیا رائے ہے میرے بارے میں ابن عباس نے فرمایا کہ کا بھی ثلاثن، تین طلاقیں جو ہے وہ واقع ہو گئی ہیں وہ سب سونا اور جو ستانوے طلاقیں ہیں جو تم نے کہا سو طلاقیں اس میں سے تین واقع ہوگی باقی جو ستانوے ہیں اس تخص آیات اللہ آیا تو ستانوے طلاقوں کے ذریعے تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے یہ بھی طلاق بزاٹ ہے یعنی ایک ساتھ سو طلاقیں دے دی اس میں سے تین واقع ہو گئی ہے اور باقی ستانوے یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے ہوا کہ ایسا کرنا گنا کبیرہ ہے نہیں کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز آزاد کرنا ہے غلاموں کو باندیوں کو آزاد کرنا ہے مین اطلاق اور اللہ کے نزدیک زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اللہ نے جو پیدا فرمائی ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے طلاق بغیر کسی عذر کے بغیر ضرورت کے طلاق نہیں دینی چاہیے باب الم یہ باب مطلق کے بارے میں ہیں جس کو کن طلاقیں دی گئی ہیں ایک بات کے اندر علا کے علا اور زہار کے بارے میں بھی احادیث آئیں گی انمان تو ہے صرف متعلق تلاشا کے بارے میں لیکن علا اور زہار کی بھی احادیث اس کے اندر آئیں گی چلیے جی کافی ہے اتنا باقی انشاءاللہ کل اللہ کل, کل بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں